ببركه تن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي ومجيء وانه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سیدیہ حبیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و سلاد کے بعد معذی نے کرام رفیعان ملت کل کے درس میں آپ حضرات نے سورہ احزاف کب کی مختصر تفسیر صنعت کی آج جو سورہ مبارکہ ہمارا موضوع بحث ہے وہ ہے سورہ صبا حضرات کرامی یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں تقریباً چھ رکوع ہیں اختصار کے ساتھ اس کے مضامین سما فرما اس سورہ مبارکہ کی ابتدا خالق کائنات کی ہند و ثنا سے ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات اپنے قدرت کاملہ اور اپنے علم غیر متناہی کا اظہار فرمایا کہ بے شک آسمان اور زمین میں سب چیزیں اسی کی ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب چیز کو جانتا ہے کوئی چیز اس کی قدرت کی نظر کے سامنے پوشیدہ نہیں ہر چیز اس کے قدرت کاملہ کے دائرے کے اندر ہے اور ہر چیز اس کے علم غیر متناہی کے اندر ہے گویا کہ اللہ کی قدرت نے ہر چیز کو سمیٹا ہوا ہے اور کائنات کے ارد پورا محیط اس کی قدرت کائنات کے ساتھ محیط ہے اس کا علم کائنات کے ساتھ محیط ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم سے ورا ہو اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے اختیار سے بڑا ہو ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے اس سورہ مبارکہ کے اس کو بیان کیا گیا پھر آگے اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے یہ بات رکھی کہ بندوں کو یہ چاہیے کہ جب ان کو اللہ رب العزت علم دے اور علم سے نوازے اور اللہ رب العزت ان کو مال و زر سے نوازے ان کو قدرت و اختیار کے ساتھ نوازے تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں اس کی بارگاہ میں تکبر نہ کریں پھر اللہ رب العزت نے یہ جو کہا کہ میرے بندے جب میں نے تجھ پر علم کی نوازشات کا نزول کیا اور میں نے تجھے علم و اختیار عطا فرمائے تو اس کے عوض یہ نہیں کہ تو فرحان بن جا اس کے عوض یہ نہیں کہ تو تکبر والا بن جا اس کے عوض یہ نہیں کہ تم متکبر بن کر لوگوں کے سامنے گویا کہ ان کو خائف کر ان کو ڈرا اور ان کو مار مارتی بلکہ نہیں بلکہ دیکھو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس واقعے میں ان کی مثال دی گئی کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہی اطا فرمائی تھی اتنی عظیم علم اور قدرت کے باوجود وہ ہمارے شکر گزار تھے وہ ہمارے فرمان بردار تھے پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت داؤود علیہ السلام کے واقعے کو بھی ذکر کیا کہ ہم نے بھی ان کے لیے بے شمار علوم کے ساتھ بے شمار اختیارات ان کو عطا فرمائے لیکن داؤد ہمارے ایسے نیک بندے تھے کہ اتنا علم ملنے کے باوجود اتنے اختیارات ملنے کے باوجود اتنی طاقت ملنے کے باوجود وہ ہمارے نافرمان نہیں ہمارے شکر گزار تھے اور ہماری بارگاہ میں سجے کے ساتھ شکر ادا کرتے تھے اور ہماری ہر نعمتوں کا شکر بیا آتے تھے ہم نے داؤد کو یہ قدرت فرمائی تھی کہ اگر وہ لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا تھا لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا تھا ہم نے سلیمان کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ جہاں حکم ہوا ہوا کو حبا ان کے اختیار پر چلتی گویا کہ ہم نے سلیمان السلام کو جانوروں کی بولی سکھا دی جنات کی بولی سکھا دی پرندوں کی بولی سکھا حضرت سلیمان کو دیے گئے تو بتاؤ ایسے اختیار کس کو دیے گئے ہوں گے تو لہذا میرے بندوں اگر تمہیں کچھ دے دیا جائے تو تم اس پر نہ مت کرو بلکہ ہمارے ان نیک بندوں کو دیکھو کہ جن کو ہم نے پوری پوری دنیا کی بادشاہی کتا فرمائی لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا نیمتوں کا اللہ حرب العزت نے سور مبارکہ کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علا نبی علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا اور انسان کو یہ درف عبرت دی کہ اگر تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ نوادشات مل جائے سے کسی نے پوچھا آپ کے دل کو تسلی کب ہوتی ہے اور آپ کے دل کو ٹھنڈک کب پہنچتی ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور وہ مجھے نہیں آئے تو میں کہوں لا لموک میں اسے نہیں جانتا تو کہتے کہ میں اپنے اسٹائل سے یہ کہہ دوں کہ میں اسے نہیں جانتا اسے اللہ جانتا ہے تو کہتے اس جواب سے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور اگر میں اسٹائل کو جواب دے دوں وہ مجھ سے کوئی شکر کا مسئلہ پوچھے کوئی دن کی بات پوچھے تو میں جواب دے دوں اس وقت مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جس وقت کوئی بات میرے علم میں نہ ہو اور میں اپنی لا علمی کا اظہار کر دوں اور کہہ دوں کہ میرے علم میں یہ بات نہیں تو اس وقت میرے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور خوشی پیدا ہوتی ہے کہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ ہے اور بندہ چاہے جتنا بڑا بھی عالم بن جائے متفقر بن جائے بہت بڑا مبلک بن جائے اس کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو اس کے علم میں نہیں ہوتا تو لہذا اس آیت کریمہ میں علماء کو بھی اور ہر عوام الناس کو درس دیا گیا ہے کہ چاہے شرعی مسئلہ ہو کوئی مسئلہ ہو جب تمہیں اس بات کا علم نہ ہو تو صاف کہہ دو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اور علماء کے لیے درس یہ دیا گیا کہ جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو کہہ دو مجھے نہیں پتا یا یہ کہہ دو میں کتاب میں دیکھ کر بتا دوں گا یہ کہو میں تحقیق کر کے بتا دوں گا یہ کہ جناب اپنی طرف سے مسئلہ جھار دینا اور عوام الناس کو یہ سمجھا دیا گیا کہ تم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دو ہر چیز کا علم کہ ایسی کوئی ذات ہو جس کو ہر چیز کا علم ہے وہ خدا ہے اور انسان کی طرف جب بھی تم راغب ہو تو اس کے لیے یہ نیت لے کر راغب ہو کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جس کا علم اس کے ذہن میں نہیں اور حضرت گرامی آج کل ایک بہت گندی فضا اٹھ چکی ہے کہ اگر کسی مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ نہیں بتاتے بولے ہو یہ کیسے مولانا ہے ان کو یہ مسئلہ پتا نہیں تو حضرات گرامی اس بات میں تعجب نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ مولانا وہ تیری ذات ہے اور یہ شان تیرے شاعر نشان ہے کہ تو واحد ایسی ذات کا مالک ہے کہ ہر چیز کا علم تجھے ہے بندوں کو کسی چیز کا علم نے جتنا تو عطا کر دے تو لہٰذا اس میں بتا دیا گیا کہ اگر علم دے دیا جائے مال دیا جیائے جیائے دولت دے دی جائے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے اپنے سامنے والے مسلمان کو گٹیا نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے سرکار سے صحابہ نے یا رسول اللہ کہ اچھا پہننے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے کہ اچھا کھانے سے خدا رادا ہو, اچھا ہو جاتا ہے کہ اچھا پہننا اور اچھا کھانا اچھا بڑا بنگلہ بنا کر گھر میں رہنا اور اچھے گویا کہ اپنی سواری کو لیا کاریں یا کوئی بھی اچھی سواری کا انتظام کرنا تو کیا یا رسول اللہ یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے سکا فرماتے نہیں اچھا کھانا تکبر کے زمرے میں نہیں ہے اچھا پہننا تکبر کے زمرے میں نہیں ہے اچھا اپنے رہائشی مکان تعمیر کرنا تکبر کے زمرے میں نہیں تکبر وہ ہے جب تم اپنے مد مقابل مسلمان بھائی کو گھٹیا سمجھو گھٹیا سمجھو اور حسد کے بارے میں جب سرکار نے کیا فرمایا سرکار نے فرمایا جب تم اپنے مسلمان بھائی کو کسی نعمت کے ساتھ دیکھو یا تو وہ بہت بڑا عالم ہے یا بہت مالدار ہے یا بہت بڑا بزنس مین ہے تو تم اگر اس کو دیکھو اور یہ دعا کرو مولا یہ جو نعمت تم نے اس کو دی ہے یہ اس تک رہے اور یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما تو سرکار فرما تو یہ حسد خشن ہے اچھا حسد ہے ایسا حسد کرنا جائز ہے لیکن ایسا حسد کرنا گویا کہ کے اللہ ماں نے اس کو یہ نعمت دی ہے اس سے چھن کر مجھے دے دے تو آپ گرانی اس کے بارے میں سر نے فرمایا حاصل کسی کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا اپنی رات کی نیند برباد کرتا ہے اپنے رات کی نیند برباد کرتا کہ مجھے یہ چیز ملی اسے کیوں نہیں ملی یا اسے ملی مجھے کیوں نہیں ملی تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی بڑے سے اپنے سے بڑے کسی کو دیکھو اور اسے کسی نعمت کا مالک دیکھو تو تم کوشش یہ کرو کہ تم دعا کرو کہ مولا یہ نعمت اس تک برقرار رہے اور مجھے بھی تو ایسا عطا فرما تو یہ حسد کو نبی پاک صلی اللہ صلاح سے فرمایا کہ ایسا گمان رکھنا مسلمان کے جائز اور یہ کہنا کہ مولا یہ نعمت اس سے چھین دے ماض اللہ اور یہ مجھے دے دے تو یہ حسد گویا کہ حرام کی زمرے میں آتا ہے اور اس حسد کی ممالک وہی ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ حسد کرنا حرام ہے وہ یہ حسد ہے کہ جب اپنے مسلمان سے کسی زوال کی امید رکھی جائے ایک بات اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب تمہیں کوئی نعمت دی جائے تو تم اپنے سے بڑوں کو مت دیکھو اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو کیونکہ جب تم اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے نہ ہو جاؤ گے مثال کے کسان کی مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور وہ بننے والے کو دیکھ کر گویا کہ تعجب کرے تو وہ نا بن جائے گا ماں اللہ علماء الما فرماتے وہ ایمان سے لیے ہاتھ بھولے گا الاض ایمان کی دولت بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اس کو چاہیے کہ بے گھر والے کو دیکھے بے سہارا کو دیکھے اور کہے مولا تیرا اللہ تب شکر ہے کہ تون مجھے اتنی تو استعمال دی ہے کہ میں اپنے پیسے سے کرایہ دے کر کوئی سر چھپانے کے لیے چھتوں لے سکتا ہوں تو اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے سے بڑوں کی طرف مت دیکھو اپنے سے نچلوں کی طرف دیکھو اگر اپنے سے بڑوں کی طرف دیکھو گے تو ایمان بھی جائے گا اور نہ چھپڑے بن جاؤ گے اور اپنے سے چھوٹوں کی طرف دیکھو گے تو شکر کرو اللہ کو اگر تمہارے ایمان کا اور تمہارے کی کی لذت کا اللہ رب العزت یہ بات نہ ہوتی تو اللہ کے جینے بھی سونے کے ہوتے تو یاد رکھو مسلمانوں اگر اپنے سے بڑا کسی کو مالدار دیکھو تو اس پر گویا کہ اپنے سینے کو مت کھلاؤ اس لیے کہ تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا ایمان ہے اور مسلمان کے لیے دنیا کو قیدانا ہے جب بھی یہ رہے گا ساکہ مچھلی رہے گا مف لے گا لیکن جب اس کی روح اس دنیا سے آزاد ہوتا ہے تو اسے اصل اپنے رب کے حضور مل جاتے ہیں جو صبر کی تلقین گئی ہے دعا تھی گی اللہ رب الت جن دو امدیا کرام کا ذکر کیا گیا حضرت علیہ السلام جو اللہ کے شاکر بندے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے شاکر بندے تھے حضرت داود علیہ السلام اللہ کے شاکر بندے تھے دعا کی جن بدر گھستی کے وسیلے سے کہ مولا کریم ہمیں شکر گزار بندہ بنا اپنا شکر کرنے کی توفیق قطع فرما ہمیں نافرمانوں فرمانوں سے بچا ہماری زبانوں سے ہمارے ذہن ہمارے دماغوں سے نا نکال دے ہمیں اپنے فرمان بردار اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما مولائے کریم ہمیں شیطان کے بسوسوں سے محفوظ فرما شیطان ہمارے قدموں کو لرزا دیتا ہے متزلزل کر دیتا ہے مولائے کریم ہمیں شیطان سے بچا کر نفو سے قدسیہ کے زمرے میں شامل کر دے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے اس کے بعد حضرات گرامی سور فاتر کا ابتدا ہوتی ہے اور یہ سورہ مبارکہ کا کنوور مکہ مکرمہ میں ہوا اور یہ سورہ مبارکہ کے اندر تقریباً پانچ رکو موجود ہے آغاز اللہ رب العزت کی شان سے ہوتا ہے اس کی خالقیت اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت کے مؤثر بیانات کے ذرائع بیان کیے جاتے ہیں کہ دیکھو خالق ہے جس نے فرشتوں کو بنایا ہے ربویت کا مالک ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا وہ ہر چیز کا بادشاہ ہے یہ آسمان جو تم دیکھ رہے ہو بنایا ہے یہ زمین جو تم نے دیکھی ہے اس نے بنا ہے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ابتدا ہوئی ہے اس میں اللہ رب العزت کی خالقیت اور ربویت اور قدرت کے ذرائع بیان کیے گئے کہ دیکھو اس طرف توجہ کرو اس طرف توجہ کرو اس طرف توجہ, توجہ کرو وہ اس بادشاہ کا مالک ہے وہ اس گویا کے اس قدرت کا مالک ہے اور اس ملکیت کا بادشاہ ہے کہ جس کے علم میں ہر چیز ہے وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے تو وہ چیز گویا کے عدم محض سے میں آ جاتی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ساری کائنات اس کی محتاج ہے تو ابتدا اللہ رب العزت کی خالقیت اور, اور اللہ رب العزت قدرت کاملہ اور اللہ کے اختیارات غیر مستقل پر حضرات غیر مؤثر بیانات پیش کیے گئے جو انسان کے ذہن میں تاثیر کرتے ہوئے حضرات گرانی چلے جائیں اور اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو بیان کیا آسمانوں کی مثال دے کر زمینوں کی مثال دے کر کیونکہ میں نے بھی ارج کیا تھا اللہ رب العزت کسی انسان کی نافرمانی پر فوراً گرفت نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سمجھاتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے نہیں سمجھتا تو اسے اور مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے لیکن اگر شکاوت اور بدبختی اس کے دل و دماغ پر پردہ ڈالتے بیٹھ جاتی ہے تو گرامی پھر آخر کار یہ ہوتا ہے اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے پہلے اس کو لمبی ڈھیل دی جاتی ہے کئی کئی برسوں تک اس کو ہدایت کے لیے پیغمبر بھیج دی جاتی چھوٹی چھوٹی مثالوں سمجھایا جاتا ہے طریقے طریقے کی نعمتیں دی جاتی بنی اسرائیل کو دیکھو کھانے پینے کی کوئی فرصت نہیں تھی فریج کھانا پینا گھر کے سامنے لگا رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کھاؤ یہ پانی شربت ہے اس کو پیو اور بچہ جو پیدا ہوتا کپڑا پہن کر ہوتا اندازہ لگائیے اور بچہ جیسا بڑا ہوتا تو کپڑے بھی ساتھ میں بڑے ہوتے تو اندازہ کیجیے اللہ کی نعمتوں کا لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کا اللہ کی بار میں نہ شکریہ کی اور حضرت موسا سے کہا ہم جب تک رب کو دیکھیں گے نہیں ایمان میں ہی لائیں گے اللہ رب العزت نے فرمائی اور جو, جو تمہیں ملا سلام لا کر دے رہے ربطہ یہ رب کے اختیار کی دلیل نہیں یہ تمہارے بچے جو کپڑا پہن کر پیدا ہو رہے ہیں نہ تمہیں کمانے کی فرصت ہے نہ تمہیں بولا کہ نہ کمانے کی پروا نہ تمہیں کھانے پینے کی پروا ہر چیز اللہ تمہیں دے رہا ہے بہت کس شرب دے رہا ہے کہ تم اس کو ایک مان بس اس کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو حضرات گرانی جہاں وہ گئے اللہ نے نعمتیں نعمتیں ان پر برسا دی شرط اس لیے پھر جب اللہ نے ان پر عذاب کیا وہ سارے مر گئے پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا کہا دیکھو تمہیں میں نے مار دیا تھا اب زندہ کرتا ہوں اب میرے اختیار کو مان لو اب یہ دوبارہ نعمتیں میں تم پر دیتا ہوں لیکن خبردار میری بارگاہ میں کسی کو شریک مت کرنا لیکن حضرت اگرانی وہ نہیں مارے اور اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا ہلاک کر دیا تو دیکھیے اللہ کی رحمی کا مقام روفیت کا مقام اللہ عبر کبیرہ کہ کس قدر اللہ نے انعامات ان بندوں پر کیے تھے اللہ رب العزت ان کے فطروں سے ہمارے دس عبرت بنائے اور ہمیں اللہ رب العزت اپنا شکر گزار بندہ بنائے حضرت اگرانی اس شرح مبارکہ کا دوسرا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں تمام لوگ ایک ساتھ رہیں گے جس طرح کے دیکھ رہے ہیں آپ کافر رہ رہے ہیں مسلمان کے ساتھ رہ رہے یہودی رہ رہے ہیں عیسائی رہ رہے ہیں تو یہ تو اللہ نے سور مبارک کا ذرا بیان کیا کہ دنیا میں تو تم سب ساتھ رہو گے لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا قیامت میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ مومنین اور متقین کی الگ سفیں ہوں گی فاسق اور فجار کی الگ سفیں ہوں گی اہل ایمان کی الگ سفیں ہوں گی کفار کی الگ سفیں ہوں گی اور کفار تعجب کے ساتھ مومنوں کو دیکھتے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتے ہوں گے کہ مولا آج یہ جہنم کی عذاب تو ہم دیکھ کر کہتے ہیں قریبا یو می ذرال مرو ماقدمت یداہ جب وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اس اداب قریب کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا نئی سنی ترابا کاش ہم مولا مٹی ہوتے ہم کے اتنے بڑے بڑے گناہ نہ ہوئے ہوتے نے پیغمبر بھیجا ہے تون نصیت کے انبیاء کو بھیجا لیکن ہم نے تیری نصیحتوں کو ٹھکرا دیا تیری عطانے کو ٹھکرا دیا اور اللہ حرب السورۂ مبارک کے اندر بیان فرماتا ہے کہ تمہاری اس وقت کوئی غریب کا بھی مقبول نہیں ہوگی تمہارے ہر بات کو تمہارے موہ پر مار دیا جائے گا اور تمہیں نارے ذہین کے اندر تا ہمیشہ کے رکھ دیا جائے گا ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفاروں کی پچاس سال ہوگی ایک آدمی کافی ہے. ہے. ہے. ہے جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ بندے کی عمر ہوتی سال. اس نے سال نا فرمانی کی ہے تو ڈبل سزا دے دو ایک چوبیس سال دے دو لیکن یہ کیا وہ ہمیشہ چلے گا آپ نے یہ کیوں یہ سزا کیوں نافذ کی گئی قربان جائیے امام فخر کہ منہ بند کرتے ہیں, اور ان کو زمین کے اندر درگور کرتے ہیں اور ان کے تابوت میں آخری کنڈ مار کر کہتے سنو کافروں کے اندر اتنی مستی تھی کہ اگر ان کو بار بار زندہ کر کے پھر پیدا کیا جاتا تو یہ وہی حرکت کرتے تو پوری زندگی گویا کہ اللہ جب تک چاہتا جب تک ان کو زندہ کرتا مارتا وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے تو اس حرکت کی بنا پر کیونکہ اللہ کے کی قدرت میں یہ بات تھی کہ ہمیشہ اگر میں ان کو پیدا کر کے ہمیشہ کی زندگی دوں تو یہ سدریں گے نہیں تو اس لیے ان کو ہمیشہ جگہ دیا جا رہا ہے ہمیشہ کی ان کی فدائیں مستحق سے اس لیے ہمیشہ کا رات ان پر نافذ کیا گیا اور اللہ نے جگہ جگہ پر عشا فرمایا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا اور اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں اللہ اپنے بندوں پر ہے اس کی طرف آ کر تو دیکھو پھر اس کی روفیت کا عالم تمہیں پتا چلے گا تو اگر آتی گرامی اس شرح مبارک کا بیان کیا اللہ نے فرمایا دیکھو اندھے اور آنکھ والے ایک جگہ پر نہیں ہو سکتے پھر اللہ نے فرمایا دن اور رات ایک جگہ پر نہیں ہو سکتی صورت اور چاند ایک جگہ پر نہیں ہو سکتے اسی طرح اللہ نے اور بیان فرمایا تاریکیاں اور روشنیاں ایک جگہ پر نہیں ہو سکتی جس طرح ان کا اجتماع گویا کہ محال ہے اسی طرح کل قیام و ترین کفار اور مومین کا اجتماع محال ہے اور میں نے فجر کے بعد درسی حدیث بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی جس میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ نیک بندے ہوں گے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ نورانی ممبر بناؤ نورانی ممبر بنایا جائے تو ان بندوں کو اس پر بٹھایا جائے گا اور نورانی تاج ان کے سر پر رکھا جائے انبیاء کرام اس پر ہرتا کریں گے رش کریں گے ہر ہر کریں گے اور مولا کی بارگامہ کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے رسول ہے اللہ فرمایا نہیں عرض کیا جائے گا مولا یہ نبی ہے فرمایا جائے گا نہیں پھر عرض کریں گے مولا یہ کون ہے جن کو اتنا عظیم مقام عطا کیا گیا تو اللہ رب العزت اپنے معصوم فرشتوں سے ارشا فرمائے گا یہ وہ ہے کہ جن کی زندگی میری محبت کے لیے گزری ان کی زندگی میری دشمنی کے کی گزری انہوں نے اگر کسی کو دوست رکھا تو وہ میرا دوست تھا اور انہوں نے جس کو دشمن رکھا وہ میرا دشمن تھا تو حضرات گرامی یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی موقع کو بیان فرمایا قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا پھر اس پورے مبارکہ کے آخر میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کے اعمال چاہے تم کتنے بھی اعمال غلط کرتے رہو اللہ رب العزت فوراً تمہاری گرفت نہیں کرتا اس پشور مبارک اندر آخر میں بیان فلما گیا کہ تمہارے چاہے اعمال کتنے بھی گندے ہو جائے اللہ رب العزت فوراً تمہاری گرفت نہیں کرتا بلکہ تم چاہے ایک وقر مقررہ ایک وقت متعدد اور ایک بقر مقررہ تک اللہ رب العزت نے تمہیں ڈھیل دی بھی ہے اور تم اس وقت مقررہ تک پہنچ رہے ہو اور اس وقت کے اندر جس طرح دس سال کی زندگی بیس سال کی زندگی اس بیس سال کے تمہیں چھوڑ دی ہے اور اس بیس سال کے اندر تم اپنی سلاح کر لیتے ہو تو تم اللہ کے گویا کے رحمت کے تھا آ جاؤ گے اور اگر تم اللہ کی اس رحمت کی پرواہ نہیں کرتے تو تحقیق تم آزاد نئیم کے شکار ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے اور اس صور مبارک اللہ رب العزت نے کفار کو, کو بڑے واضح انداز نے مسئلہ کھول کر بتا دیا کہ تمہیں قیامت کے دن یہ تمہارے خود ساختہ وہ بہت ایسے بے وقوف بت تک تم ہٹوڑی نہ مارو تو وجود میں نہیں آتے جب تک تم چھینی نہ مارو تو مارے وجود میں نہیں آتے گویا کہ وہ پتھر وہ بت بننے میں تمہارے محتاج ہے تو کل قیامت کے دن یہ بت تمہارا کچھ بگڑ نہیں سکیں گے دعا کی اللہ رب العزت اہل ایمان کے دامن سے عطا فرمائے اس کے بعد سورہ یاسین شریف کی کتاب ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں پانچ رکوع ہے کہ سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل کہا گیا ہے علما کہتے ہیں کہ اس کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا تو اس کے بارے میں تفصیلیں بیان کی جاتی ہے کہ سورہ فاتحا کو ام القرآن قرآن کی ماں ماں سے مراد وہ مانی جو جس سے بچے تولد کریں وہ مراد نہیں ماں سے مراد اصل ہے قرآن کی اصل سورہ فاتحہ ہے جس نے انسان کی پوری زندگی کے خاطے کو بیان کر دیا گیا کہ تمہیں رب کی تعریف کرنی رب یہ ہے تمہیں یہ مانگنا تمہیں یہ کرنا ہے اس سے بچنا ختم وہ ایک مختصر سے پیمانے میں اللہ رب العزت نے انسان کی پوری زندگی کو بیان کر دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین رب کی تعریف کرنی ہے کون رب تمام عالمین کا رب ہے الرحمن الرحیم بڑا رحیم ہے یہ بھی یاد رکھ لینا ہے مالک یوم الدین اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے یعنی ہر چیز کا بادشاہ ہے اور تم یاد رکھو یا کرنا ابیم تمہیں پیدا کیا گیا اس کی مدد کے لیے اور تم اسے سے امداد طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور پھر بتا دیا گیا خبردار اب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تو اس سے ہدایت کیسے طلب کرو گے کس دن المستقیم سیدھا راستے کی طلب کرو گے سیدھا راستہ تمہیں پتہ کیسے چلے گا جب تم پہلے بندے گزرے ہوں گے ان کی کی تم کرو گے اور یاد رکھو غیر علیہم جو ہم نے اپنے مخلوقوں میں کو ختم نہ ہوئی مبارک یا قرآن کا دل اس لیے کہا گیا ہے کہ سورتوں میں اس قسم کا بیان نہیں جس طرح سورہ یاسین کے اندر ہے سورہ یاسین کے اندر ایک روحانی کیفیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر پوری زندگی کو بیان کر دیا ہے اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے عذاب لئیم کو واقعات کے ذریعے اس مختصر کے پہرائے پر انسان کی پوری زندگی کو جمع کر دیا ہے تو اس سورہ مبارکہ کو اس لیے قرآن کا دل کہا جاتا ہے اسلام کی جان کہ جو قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکے وہ اسلام کو سمجھنا چاہے تو سورہ یاسین کا ترجمہ اور اس کی تفویل پڑھ لے اس کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کا احکام آپ کیا ہے جو سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا وہ سورہ فاتح کی تلاوت کر لے اس کے معنی اس کے مطابق کو سمجھ لے اس کے مفہوم کو سمجھ لے اس کو پتا چل جائے گا کہ رب تم سے کیا چاہتا ہے اور تم رب سے کیا چاہتے ہو تو سارے واقعات کو اس میں جمع کر دیا گیا اور سرکار نے فرمایا کہ جب تمہارے میں کوئی مرنے کے قریب پہنچ جائے اِس راؤ صورت یاسین علامہ جب تمہارے میں کوئی مرنے کے قریب ہو جائے تو اس کے قریب شور یاسین پڑھو سورہ یاسین کی تلاوت کرو کیوں کی جائے اس لیے کہ جب وہ انسان مر رہا ہے تو سورہ یاسین کے اندر پورے تمام اسلامی عقائد کو بیان کیا گیا ہے تو وہ شخص اسلامی عقائد اس کے ذہن میں ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے اور اس کو کلمہ طیبہ کی گویا کہ شفاعت اور کلمہ طیبہ کی برکتوں سے نصیب ہو جائے تو سرکار نے اس لیے فرمایا کہ جب تم میرے کوئی انتقال کرے تو اپنے محتاط پر جو مر رہا ہے اس پر تم سورہ یاسین کی تلاوت کرو اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ انتقال کر جائے تو تم اس کی قبر پر بیٹھ سورہ یاسین کی تلاوت کرو اور فرماتے ہیں کہ بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور سوال و جواب میں اس سوریہ مبارکہ وہ یہ ہے کہ دفعہ ایسا ہوا کہ ابو جہن اپنے دو ساتھیوں کو لے کر سرکار کے پاس پہنچا اور سرکار علیہ السلام حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اس نے کہا آج کو میں محمد عربی معذلہ ان کا میں سر کچل دوں گا اللہ البلہ ابو جہل جاہلوں کا باپ کیا معنی اس کا جاہلوں کا باپ ابو جہل نام اس کا ابو جہل نہیں تھا لیکن میرے حبیب نے جس کو جو کہہ دیا وہ قیامت تک مشہور ہو گیا ابو ہریرا نام ابو ہریرا نہیں تھا بلو کا باپ ان کا نام یہ نہیں تھا عبد الرحمان نام تھا لیکن حضرات اگرانی سر کو جو نام دے دیا وہ قیامت تک کے لیے وہ نام گویا کہ مشہور ہو گیا تو ابھی اس کے اصل نام سے کوئی سو نہیں جانتا ابو جہالی کہتا ہے تو یہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ نکلا جس میں سے ایک ولید بن مغیرہ تھا جو بہت ہی بدبخ قسم کا شخص تھا اور سرکار کا بہت بڑا دشمن تھا ہوا حضرات اگرانی کو اس طرح پڑھ رہے ہیں تو وہ سرکار فلام کے قریب پہنچا اور پتھر پتھر گردن کو چپک گئے اور پتھر چھپک گیا اور وہ بڑی طاقتیں لگانے لگا لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا اور بھاگتا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو دیکھا اس کے ہاتھ چھوٹ گئے اور اس نے بھاگے ریم کے جناب میرے ساتھ پیسہ ہوا تم بیٹھو میں جا کر دیکھتا ہوں اس نے پتھر اٹھایا اس نے اٹھا لیا اور جب سرکار کے قریب پہنچا تندہ ہو گیا اس سے سرکار کی آواز تو آ رہی تھی لیکن سرکار نظر نہیں آ رہے تھی تو اب وہ پتھر لے کر ادھر ادھر گھوم رہا تھا سرکار کی تلاوت کے آواز اس کو آ رہی ہے سرکار علی سلاط اسلام کے رکو کی اور سرکار عصلاط اسلام اس کو نظر نہیں آ رہے وہ دوبارہ لوٹ کر آیا تو اس نے کہا جناب یہ ماجرا میرے ساتھ ہوا میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں لیکن وہاں پر میں, میں، نبی کو نہیں دیکھ پایا تو کا جو تیسرا ساتھی تھا وہ وہاں پر پہ پہنچا اور جب وہ سرکار علی سلاط اسلام کے پاس ایک روایت میں آتا ہے کہ تیر لے کر پہنچا ایک روایت میں آتا ہے کوئی زہریلا قسم کا سراہ لے کر پہنچا جس کو زہر ہوا تھا کہ جب وہ جسم پر لگ جائے تو وہ زخم کبھی ہی اور اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں اللہ عظب اللہ اللہ حاضب اللہ تو جب وہ لے کر سرکار کے قریب پہنچا تو ہوا کیا اللہ رب العزت میں ایک ایسا جانور جس کو علما بیان فما اپنی کتابوں کے اندر جس کا اردو میں ترجمہ سانڈ کے ہوتا ہے جس طرح کہ بہت بڑا بیل جو ہوتا ہے جنگی بیل کہ جو انسان کو پھاڑ دیتا ہے تو وہ گویا کہ سرکار علیہ اور اس کے درمیان نظر آیا تو وہ وہاں سے بھوکلا کر بھاگا اور بھاگتا ہوا ہے ابو جہل کے پاس گر گیا کہا میں نے اتنا بڑا جانور دیکھا کہ اگر میں اس کے قریب جاتا تو مجھے کھا جاتا اور سطالع تسلی سے اپنی عبادت کر کے اپنے گھر کی تب تشید لے گئے اور اللہ رب العزت نے توق ڈال دیے تھے حبیب دیکھیے کہ ان کی ٹھوڈیوں تک وہ توق تھے اور وہ اپنے منہ کو اٹھا نہیں سکتے تھے تو قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد حضرت گرامی ایک یہاں پر دعوت فکر دی جی گئی حضرت علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسجد تھی وہاں پر بت پرستی بہت زیادہ عام ہو گئی حضرت اِسا السلام نے اپنے دو ساتھیوں کو وہاں پر بھیجا کہ تم جاؤ اور ان بت پرستوں سے کہو کہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کو ایک مانے جب وہ دو آپ کے ساتھی تھے جن کو آپ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا حضرت وہ وہاں پر پہنچے تو آپ گویا کہ حدود ہے اس گاؤں کی حدود میں داخل ہو رہے تھے تو حبیب نجار نامی شخص وہاں پر بکری رہا تھا ان کو آپ نے بلایا وہ آیا اور آپ نے پوچھا یہ گاؤں والے کیا کرتے ہیں تو کہا یہ بت پرستی وغیرہ کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلی دعوت اس کے سامنے رکھی اور دعوت جب اس کے سامنے رکھی کہ جناب تم یہ بوتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو یہ تمہارا کیا کر سکتے ہیں جو دلائل توحید کے تھے وہ سارے دلائل انہوں نے ان کے سامنے بیان کیے انہوں نے کہا دیکھو اگر آپ حس پر ہو تو میرا بیٹا نابینا ہے ایک روایت میں آتا میری بیٹی نابینا ہے تو تم ان کو آنکھ دے دو تو دیکھیے حضرت عیسائی السلام کے خلیفہ تھے تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شام کی اندازہ لگائیے گا کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے زیر اثر جو لوگ ہوتے ہیں اس کی تربیت کا اثر ان میں آتا ہے جو اختیارات نبی کو دیے جاتے ہیں اس اختیارات کے جھگ ان کے غلاموں میں نصیب ہوتی ہے حضرت عیسیٰ کے جو دو غلام آپ کو تبیز کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے انہوں نے اس بچے کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو آگاہ حالانکہ یہ معذلہ کس کا تھا حضرت عیسیٰ کا لیکن حضرت عیسیٰ کے دور کے جو ولی تھے جو آپ کے دوست تھے آپ کے ماہرین تھے ان کے ساتھ سے بطور کرامت اس کا صدور ہوا پھر آپ جب اس دہاں میں داخل ہوئے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی اور آپ نے بے شمار کرامتوں کا اظہار کیا جس سے لوگ جوگ بر جوک مسلمان ہونے لگے بادشاہ نے آپ کو بلایا اور بلا کر آپ سے مطالبہ کیا کہ تم کیا جا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم بتوں کی عبادت چھوڑ دو خدا کو ایک مانو جب تمہیں بادشاہی دی گئی ہے تو وہ تم سے بڑا بادشاہ ہے وہ تمہاری بادشاہی کو ہلاک کر سکتا ہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے تمہیں غرض کر سکتا ہے حضرت ایرانی بادشاہ کو غصہ آیا دونوں کو قید کر دیا یہ بات حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچی حضرت عیسیٰ نے اپنے خاص جو خاص خلیفہ تھے ان کو بھیجا کہ آپ جائیے اور ان دونوں کو چھڑائیے اور وہاں پر گویا کے ایمان کی سزا کو بلند کیجیے وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے آنے کے ساتھ گویا کہ اس کے اس طریقے کا معاملہ سوچا کہ لوگوں سے میل جل کرتے ہوئے وہ بادشاہ کے بہت قریب پہنچ گئے بادشاہ کے جب بہت قریب پہنچ گئے تو بادشاہ کے ساتھ انہوں نے اپنی دو تین قرآمتوں کا ایسا ظہور کیا کہ بادشاہ ان کو بہت زیادہ چاہنے لگا ایک دن جب بادشاہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص خلیفہ تھے انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے گاؤں میں دو آدمی آئے تھے انہوں نے کسی دین کو بیان کیا تھا کیا تم نے ان کی بات سنی تھی تو بادشاہ نے کہا میں نے ان کی بات نہیں سنی مجھے غصہ آیا اور میں نے ان کے قید خانے میں ڈال دیا تو انہوں نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو بلا کر ان کے دلائل جائے؟ ان کو بلا کر ان کے دلائی سن لیا جائے نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو کر لیتے ہیں اب اگر آتی وہ دونوں کو بلایا جب اور جب وہ دونوں برتھ بادشاہ کے سامنے آئے تو انہوں نے پوچھا جو حضرت عیسیٰ کے خاص خلیفہ ہیں انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے دین کی تبلیغ کرتے ہو تو انہوں نے کہا ایسے دین کی تبلیغ کرتے ہیں جو ایک رم ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں فرار لکڑہارے کا بیٹا مرا ہے اور سات دن اس کو ہو گئے دفن نہیں کیا گیا وہ گھر میں پڑا ہوا ہے اس کی شریر لاش اٹھا کر لے آؤ جب اس کی شریر لاش اٹھائی لائی گئی تو مجمع گویا کے ہوشی کے قریب تھا اس قدر اس لاش سے بندو آ رہی تھی بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہارا رب اس بات پر قادر ہے اس کو زندہ کر دے انہوں نے کہا بالکل اس بات پر قادر ہے کہ زندہ کر دے تو دیکھیے رب نہ آیا بلکہ اللہ نے اپنے بندوں سے تبصرفات اختیار عطا فرمایا نہیں جناب اللہ ہی کرتا ہے بندے کیا کر سکتے ہیں تو میں نے کہا اس وقت آپ ہوتے تو آپ کو دھکے مار کر بادشاہ نکال دیتا ہوں چلو یہاں سے کہ جناب تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں تو کیا یہاں پر کرنے آئے تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے رب کے پاس اختیار ہے اور ہمارا رب سب کچھ کر سکتا ہے انہوں نے کہا زندہ کرونے کا کم بزرا خراب ہو جم سے تو وہ لکڑے کا بیٹا کھڑا ہو گیا لکڑہارے کا بیٹا کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت جو آپ نے مطالبہ کیا تھا اس مطالبے سے یہ پورے اتر گئے لہٰذا آپ ایمان لے آؤ ایک روایت میں آتا بادشاہ نے ایمان لے لیا اور وہاں پر گاؤں کے اکثریت لوگوں نے ایمان لایا لیکن حضرات گرامی جو اس بڑے بڑے کرامت کو دیکھنے کے باوجود جو لوگ ایمان نہ لا سکے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک فرمایا اللہ رب العزت اپنے عذاب سے ہم تمام مسلمانوں کو محسوس کرائے آخر میں حضرات محترم ایک دفعہ دور سے پاک کر لیجیے سلطن سلطن اس کے بعد سورہ صافات کی پیدا ہوتی ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کے متعلق علماء نے یہ فرمایا کہ اس اس اس کا میں ہوا اور اور کے کے اندر تقریباً پانچ رکو ہے اور اس کے بھی موضوعات اور اس کی بھی تمام بحث ہوئے ہی جو مکی سروتوں کی ہوا کرتی ہے کہ توحید کی درائل کی جائے توحید کی فکر پیدا کی جائے شرک کا قلعہ کما کیا جائے اور کفار کے باقی عقائد جو گھر میں بنا لی اپنی طرف سے جم لیے ان کو گویا کہ ان کی تربیت کر دی جائے اور اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے اندر بالکل واضح انداز میں کافروں سے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتا دی گئی کہ تم کچھ بھی کرو قیامت آئے گی اور اگر تم نہیں مانتے عذاب اللہ تم پر ہوگا اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نہیں کہنا کہ ہم کو کسی نے حق نہیں بتایا اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرات گرامی دوسری سور مبارک اس کے بعد شروع ہوتی ہے سوریہ سواد یہ سوریہ مبارکا مکھی ہے اور اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ پانچ رکو ہے اور اس سورہ مبارکہ کا بھی نظول اسی کے مطابق ہے جو مکی کا ہوا کرتا ہے کہ توحید کے دلائل شیخ کا قلعہ کما کرنا اور کفار کے باطل اعتقاد کا رد کرنا اور ان کو ایک خدا کی سور ان کے ذہن میں کرنا اور ان کے تمام جو ان کے مطالبات ہیں اس کو پورا کرنا اور حضرت گرانی کے مطالبات کے مطابق ان کی عقلی دلائل ان کے سامنے پیش کرنا اور پھر اس سورہ مبارکہ میں جو ایک بات یہ بیان کی گئی تو وہ یہ تھی حضرت, حضرت عمر فاروق اللہ تعالی مسلمان ہوئے تو کفار ابو ابواری کے پاس آئے اور کیرل کے اپنے بھتیجے کو سمجھا دو اور کہہ دو کہ جناب ہمارے خدا کو برا نہ کہا کرے اگر یہ ہمارے خداؤں کو برا کہے گا تو ہم بھی ان کے خدا کو کہیں گے ابو طارف نے سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا سرکار تشریف لے آئے ابو طارف نے کہا کہ دیکھو بھتیجے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس باپ پر صلاح ہو سکتی ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو اور یہ تمہارے خدا کو برا نہیں کہیں گے تم ان کے خداؤں کو بخش دو یہ تمہاری جان کو بخش دیں گے سرکار نے فرمایا ابو چار سے کیا ایک کلم میں سرح ہو سکتی ہے ایک کلمہ میں بولوں یعنی ایک جملہ میں بولوں اس میں سلاح ہو سکتی ہے ابو دل خوش ہو گیا کہ شاید سرکار غازی ہو گئے انہوں نے کہا سو کرنے بولے سو کرنے میں مان لوں گا سرکار نے کہا اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معموز نہیں اس پر حضرت اگرانی دوبارہ کہ آپ بھگونا ہو گئی اور وہ سرکار علیہ اسناط اسلام کو محاذ اللہ اللہ رض برا بڑا کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور حضرت اگرانی سورہ سات کی آیتوں کا ذکر ہوا اور سرکار علیہ اسناات و اسلام کے حقوق کو بیان کر دیا گیا کہ یہ نبی تمہارے کسی دباؤ میں نہیں آئے گا یہ تم یہ نہیں کہ جناب تمہارے بت آٹھوں کے لکھ کی طرح نہیں کہ جناب کوئی کسی نے چاہا تو ہاتھ کھا لیا تو کسی نے چاہا تو سر کھا لیا اور جس خدا کو تو گویا کے پوجا کے لیے پیدا کیا تھا تم نے اسی کو تم نے خود چٹ کر لیا یہ اللہ کے نبی ہے اور وہ اللہ جس کی قدرت کاملہ میں ہر چیز ہے وہ اپنے نبی کی حفاظت فرمائے گا وہ محض تمہارے ظلم و ستم سے یہ خوف نہیں کھاتا بلکہ جو اللہ رب العزت چاہتا ہے اسی پر یہ اعتماد اور اسی پر اعتکاب رکھتا ہے اور آخر میں سورۂ مبارکہ کا دست آخر میں حضر وہ ہے سورہ ظمر سورہ مبارکہ کنظور مکے میں ہوا اور اس میں آ ٹک ہیں اور اس میں کفار کے خاص عقیدے کی تربیت کی گئی کہ جب اللہ رب العزت نے ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے مگر ہاں ہم جو بتوں کو مانتے ہیں ما نہ ہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے عبادت کرتے, کرتے ہیں ذوالفا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنا یہ ہمیں اللہ خرید کر دے تو اس کا جواب میں نے کل نہیں پرسو دیا تھا کہ جناب اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم بھی وسیلہ تلاش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بلی ہمیں یہ نبی ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا تو یہ تو کافیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم محض ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب بھی ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے تو میں نے کہا خدا کا خوف کرو لفظ پر غور کرو وہ کہتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں عبادت اس کی کہا اس کی جاتی جس کہا ہے جس عبادت کرتے ہیں لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ چھوٹے خدا ہے محاذ اللہ یہ ہمیں بڑے خدا کے قریب کر دیں گے ایسا عقیدہ رکھنے کے بعد کوئی لاس دفعہ کرنا پڑ لے وہ, وہ, وہ نیک بندوں کی طرف جستجو کرے کہ وہ اس کو اللہ کے قریب کر دے تو اللہ چھوٹے تارے فرما آتا ہے کہ اللَّهُ اے ایمان والو خوب پریزدار بن جاؤ اور رب کی طرف بڑھنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اگر اگر حرام ہوتا تو وہاں پر تو کہتے ہیں کہ کسی کو خدا بنا لیا جائے چاہے تھوڑی دیر کے لیے بنا لیا جائے چاہے پوری زندگی کے لیے بنا لیا جائے اللہ عربی غلط فکر سے مسلمانوں کو محسوس ہونا ہے پھر حضرات کے چوبیسو کی ابتدا ہوتی ہے اور حضرت سریمینا سندی کے انبر کے ذکر کی ابتدا ہوتی ہے کہ وجہ بھی کا بھی کہ بے شک ایک سچے نے سچ کو لایا اور ایک سچے نے اس کی تصدیق کی تو بے شک یہی لوگ مستقی اور پریزگار ہیں میں کہتا ہوں قرآن جس کو مستقی کہہ دے تاریخ والے بلے بکواس کرتے رہے قرآن کی بات مانی جائے کوئی فرقہ بھلے جو مغلزاد بچتے رہے ان کی بات نہیں مانی جائے گی اور اس آیت کریمہ سے سیدنا اللہ صدی کی ادبر کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا دو شخص سیدنا صدیق اکبر کو جھوٹا کہے وہ مسلمان نہیں اس قرآن کا منکر ہے اس آیت کا منکر ہے کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت سعیدنا صدیق اکبر کو سچا کہا گیا اور میرے نبی پاک کو سچا کہا گیا کہ بجاب کے ایک سچے نبی نے سچ کو لایا وہ سچ کا کبھی اور ایک سچے نے اس سچ کی تصویر کی اس کے مراد سیدنا صدیق اکبر سے پتا چلا جو شخص حضرت سعیدنا صدیق اکبر کی اسمت مبارکہ کے طرف دستراہ بھی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ گویا کہ ایس ڈی ہو سکتا ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا فرون ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نہیں کہتا قرآن کی آیت کا ہوتا ہے اور حضرات اگران اس پر میں نہیں شیعہ حضرات کے مسبرت اس پر آخری حوالہ پیش کر دوں شیعہ حضرت کوئی کہ جناب آپ نے حضرت ابوب کا مانا نکالا ہے ہم تو نہیں مانتے میں نے کہا آپ نہ مانیں لیکن آپ کے گھر کا آئینہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آئینہ دکھاتا ہوں تو برا مت ماننا کیونکہ آئینہ دکھانے سے برا نہیں ماننا چاہیے تو لہٰذا آپ کے مذہب کے سب سے مستند مفسر علامہ تبریسی اپنی کتاب مجمول بیان جو ان کی مستند تفسیر ہے اور اہل تفریح حضرات کے نزدیک مستند مانی جاتی ہے انہوں نے بھی اس آئے تکریمہ سے سید صدیق اکبر ہی کو مراد لیا سے جو کسی سچے کو اور ایسے سچے کو جس کو قرآن سچا کہ قرآن کو سچا کہ لوگ قرآن کو سچا کہے اور حضراتِ ان قرآن کسی کو سچا کہدین اس کی کیا سان ہے لوگ خدا کو سچا کہتے ہیں ہم سب خدا کو سچا کہتے ہیں لیکن خدا جیس کو سچا کہدے حضراتِ گرامی اس کی کیا سان ہے اور قرآن آج سارے مسلمان میں کر اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تُو سچا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ سدوی کے انگس بس سچے ہیں تو حضراتِ گرامی اس میں شان کا اندازہ لگائی یہ کہ اللہ سچا اور اللہ جیسی سچی ذات والا کسی کو سچا کہے تو اس کے سچ میں کہ حضرت ترجم ہو سکتا ہے دعا کیجیے اہل بیت پاک اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی معیر سے محبت رکھنے کی اور جن تفاصر کا خلاصہ ہم نے مولانے کریم ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی اور اس, کا اس پیغام کو کائنات کے گوشے گوشے میں عام کرنے کی پفیق عطا فرمائے مولا کریم اس قرآن کے نور مبین سے ہمارے دلوں کو منسما مولائے کریم ہر قسم کے مکر و سرب اور مناسبوں کے نفاق سے ہم تمام کو مسلمانوں کو محسوس فرما آج تقریباً تیاری کے اندر پچیس پارے ختم ہوئے دعا کیجئے مولائے کریم اس کلام پاس کی برکت سے حاضران مجلس ہم تمام کی جائز مقاصد اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے ایمانوں کی ہماری عزت و آبرو کی ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما مولا کریم خاتمہ بل خیر فرما ہماری آنے والی نسل در نسل کو مولا کریم ایمان پر استقامت نصوی فرما تیری عبادت کی ان کو توفیق عطا فرما تیری ندیے تیرے نبی پاک کی رسالت کی محبت میں اچھلنے کی توفیق عطا فرما تیرے نبی کے اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے تمام جملہ معروضات اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما وا خردآبانحمد اللہ رب اللہ جب بیان ہوا کرے تو آگے مت آیا کریں برائے کرم